اعوذ باللہ اللہ سمیر من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یو ہر رسول و کلو منت دلیل نقلی جمالی آ آج جمی رسول نمبر چھ پہلے نمبر پانچ آ گئے تھے نا آئے اللہ کے پیارے رسول کھاؤ پاک چیزوں سے طیب حلال اور عمل کرو نیک تو یہ عقل حلال جو ہے نا اس کا بڑا دخل ہوتا ہے امبال صالحہ کے اندر اس لیے پہلے کیا بھر میں کلو منت تیے صالحہ اشارہ کیا کہ عقل حلال کا بڑا دخل ہوتا ہے بے شک میں جاننے والا ہوں ساتھ اس کے کی کرتے ہو تم تمہارے اعمال میرے سامنے ہیں ویم ناز ہی امت قوم سمرائے دلائل سمرائے دلائل اس کے دو معنی ہیں اور بے شک یہی طریقہ تمہارا طریقہ ایک ہے یعنی ملت اسلام ملت اسلام بے شک یہ طریقہ تمہارا طریقہ ایک ہے وانا ربوں کو حاصل طریق اس طریق کا حاصل کیا ہے کہ میں رب ہوں تمہارا پس ڈرو مجھ سے پس ڈرو مجھ سے ایک مانا تو یہی ہے کہ امت کا من کیا کرو جی طریقہ کہ بے شک یہ طریقہ تمہارا طریقہ ایک ہے دوسرا من یہ ہے کہ بے شک یہ جماعت تمہاری جماعت ایک ہے انبیاء کی جماعت کیا ہے ایک ہی جماعت ہے اصول میں برابر ہیں اور میں رب ہوں تمہارا درو مجھ سے پتہ کتا امرہم اجالا شبو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب سب نبیوں کا طریقہ اسلام تھا توحید تھی تو یہ بگاڑ کہاں سے آیا اس کا جواب یہی ہے کہ بعد میں آنے والی انٹو نے گڑبڑ کر دی اختلاف کر دیا پتکتا اُمر امرہم امر فی امر دین ہم پس اختلاف کیا بعد میں آنے والے لوگوں نے فی امر دین ہم اپنے دین کے معاملے میں آپس میں بین ہوں زوبورا مختلف گروہ بن کر مختلف گروہ بن کر اختلاف کیا اب حال یہ ہے کہ ہر گراؤ فار ہنا بے مال ادے فار کا معنی پہلے کرو ہر گراؤ خوش ہے ساتھ اس مذہب کے, کے نزدیک ان کے ہے جو ہی مذہب ہے ہر کوئی خوش ہے اس پہ کوئی بت کا پجاری ہے تو اس پہ خوش ہے کوئی گھوڑے کا پجاری ہے تو اس پہ خوش رہے کوئی قبر پرست ہے تو اس پہ خوش ہے مسلمان تو مواحد ہیں نا پارحوم زاجر فَا چھوڑو ان کو بد مستی کے اندار بہت تک حتہ ہی منع بہت تک آ سب کیا گمان کرتے ہیں عذاب نہ آنے سے عذاب نے جلدی نہیں آ رہا تو کیا گمان کرتے ہیں عذاب نہ آنے سے انما کہ تحقیق وہ چیز ما موصولہ ہے کہ امداد کرتے ہیں ان کے ساتھ اس چیز کے یعنی مال و اولاد میں نے بیان ہے ہم جو مال اولاد ان کو زیادہ دے رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھلائیں مل رہی ہیں کا مل رہی ہیں بھلائیاں مل رہی ہیں ہم نیک لوگ ہیں اللہ ہمارے اوپر راضی ہے اور ہمیں بھلائیاں مل رہی غلط ہے سب ان کا گمان کرتے ہیں کہ نسار و لہم فل خیرہ کہ ہم ان کو جلدی نیکیاں دے رہے ہیں بھلائیاں بلّہ شروع بلکہ وہ نہیں شو رکھتے یہ استدراج ہے یہ مساریت فل خیرات نہیں یہ کیا ہے استدراج ہے اللہ کی طرف سے جھیل ہے باقی مسارین فیل خیرات یہ ہیں ان کے اوصاف دیکھو مسارین فیل خیرات کے اوصاف جو نیکیوں میں دوڑتے ہیں اچھائی میں سبقت کرتے ہیں وہ مسارین فی الخیرات ہیں ان کے اوصاف بے شک جو لو کہ من یا تربے مشکل ہوں اللہ کی حیبت سے ڈرنے والے ہیں بے شک جو لوگ کہ اپنے رب کی حیبت سے ڈرنے والے ہیں صفر نمبر ایک ولزین بیا یات ربیم سفر نمبر دو اور جو کہ اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ ایمان لاتے ہیں آگے سفت نمبر تین جو کہ اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے آگے سفت نمبر چار جو کہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں دل ان کے پھر بھی خوف زدہ ہیں اس بات سے کہ اپنے رب کی طرح لوٹنے والے ہیں پتہ نہیں ہمیں ہمارے اخلاص کی برکت سے ثواب ملتا ہے یا کوئی ریا وغیرہ تو نہیں آ جاتا علاح کا یو سار خیرات یہی مصار انفیل خیرات ہیں اور یہی لوگ لہٰ صاحب کون ان خیرات کی طرف دوڑ رہے ہیں نیکوں کی طرف آگے فرمایا لال کوئی شفقت خدا بندی ہم جو تمہیں امال کی تکلیف دے رہے ہیں نا غصہ کے مطابق یہ نہیں کہ تمہاری طاقت سے اونچی تکلیف ہے ایسے نہیں شفقت خدا بندی نئی تکلیف دیتے ہم کسی جی کو مگر موافق اس کی طاقت کے اور نزدیک ہمارے نام ہے ہے تمہارے امال لکھے جا رہے ہیں جو بولتا ہے ساتھ حق کے اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے بال فی بفی غمراتین زجر ہے پرمایا یہ کیوں نہیں مانتے اس لیے کہ ان کے دل ہیں جہالت کے اندر خبر منہ جہال ہے یہ قرآن سے جہل ہیں بلکہ دل ان کے بیچ جہالت سے اس قرآن سے اور واسطے ان کے امال ہیں سوائے اس جہالت کے بھی ہم لہا عاملوں وہ ہمیشہ کر رہے ہیں ایک قرآن سے جہالت اس کے علاوہ بھی بدامالیاں ہیں حتادہ خزنہ مترفیم یہ تخویف ہے جی تخویف ہے دارائیں نے اسی کہا کہ اس عذاب کے متعلق دونوں اعتماد ہیں دنیاوی بھی اور اخروی بھی, بھی یہاں تک کہ جب پکڑیں گے ہم ان کے خوشحال لوگوں کا عذاب کے صاف اچانک وہ چلا اٹھیں گے یا جارون چل اٹھیں گے ہم کہیں گے نہ چلو آج کے دن بے شک تم ہماری طرف سے مدد نہیں کیے جاؤ گے مشرقوں کی کون مدد کرے قد کا نت آیات لم بے شک تھی میری آیتیں پڑھی جاتی تھی تمہارے اوپر پس تھے تم اپنی ایڑیوں کے اوپر پھر جاتے ایو کے اوپر ہو کوفر کے اوپر مستقبرین بھی دراہ لے کے تکبر کرنے والے ہوتے تم ساتھ اس قرآن کے یا نہیں قرآن کو نہیں مانتے قرآن کو نہیں مانتے تھے سامران تھا قصہ کرتے ہوئے بکواس کرتے تھے تم سامران کا منع قصہ کرتے ہوئے قصہ کرتے ہوئے تہجرون بکواس کرتے تھے تم مشرقی ان کی عادت تھی کہ بیت اللہ کے سامنے رات کو قصے کرتے تھے اور قصے کے اندر یہی بکواس کرتے تھے قرآن کے بارے میں کوئی شاعر کہتا حضور کو اور قرآن کو شعر کہتا کوئی جادو کہتا کوئی کہانت کہتا یہ ایک معنی سمجھ گیا ہے دو معنی میں بیان کروں گا آسان ورنہ تفسیروں والوں نے بہت بڑے معنی کیے ہیں آدمی بھی پریشان ہو جاتا ہے مستقبرین بھی کا معنی میں کیا معنی کیا ہے درا حالے کے تکبر کرنے والے ہوتے ساتھ کس کے قرآن کو نہیں مانتے سامان تاجرون قصہ کرتے ہوئے بکواس کرتے تھے تم قصہ کرتے ہوئے بکواس کرتے تھے تم قرآن کے بارے میں ایک معنی تو یہی ہے سامران تھا حضرون کا دوسرا معنی جی لکھو قصہ کو سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے حضور کو پہلے قرآن کے بارے میں تھا اور پہلے سامران کون تھے خود کافر اب سامران کس کی صفت بنا دی حضور کی قصہ گو سمجھ گئے وہ حضور کو سمجھتے تھے کہ کس سے کرتا ہے قصہ کو سمجھ کے حضور کو چھوڑ دیتے تھے بات دو مانے آسان ہیں آفلم یدبر القول ارتفا موان خمسا یعنی پانچ چیزیں تھیں جو قرآن کے ماننے سے رکاوٹ بن سکتی تھی پانچ چیزیں ایسی تھیں جو قرآن پر ایمان لانے سے رکاوٹ بن سکتی تھی تو اللہ تعالی نے فرمایا وہ پانچوں چیزیں بھی ختم ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے ارتفا مبانی خمسا یہ پانچوں معنے ختم ہیں اور کرو جی آفلم یدر ال کو نبر ایک کیا پس نہیں غور و فکر کیا انہوں نے قرآن کے اندر بھائی آدمی ایک چیز کے اندر غور و فکر نہ کرے نا اس کو مانے گا تو فرمائے یہ بات بھی نہیں کہ ان لوگوں نے غور و فکر نہ کیا ہو جب قرآن نے چیلنج دیا ان کو کہ مقابلہ کرو انہوں نے بڑا غور و فکر کیا قرآن کے مقابلے کے لیے سمجھے پھر دیکھا کہ قرآن میں اعجاز ہے قرآن میں کیا ہے جاز ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو لہذا ماننا چاہیے نہیں لیکن مانا نہیں تو یہ پہلا مانے بھی مرتفے ہے نمبر ایک لکھو کیا پس نہیں غور و فکر کیا انہوں نے قرآن کے اندر ہم جاؤ نمبر دو. دوسرا معنی مرتفے ہے تو کیا کہ مثال طور کوئی پہل نبی کبھی نہ آتا آدم علیہ السلام سے لے کے حضور کا نبی کوئی نہ آتا اور انہوں نے کہیں سلائی نہ ہو نبی اور نیا نبی کھڑا ہو گیا ہو پھر بھی آدمی ذرا اجنبیت محسوس کرتا ہے یہ بات ہے یہ بھی نہیں پہلے نبی آتے رہے حضور کوئی انوکھے نبی نہیں ہے یا آیا ہے ان کے پاس وہ رسول کہ نہ آیا تھا ان کے باپ زیادہ ہوں کے پاس حالانکہ ادھر آئے خود اسمعیل علیہ السلام آئے مکے کے اندر امب لم یار پور یہ تیسرا مان بھی کیا ہے مرتبے ہے تیسرا مان یوں بن سکتا تھا کہ حضور افغانستان سے گئے ہوں کیا حضور کہاں سے گئے ہوں اور پشتو بولتے ہوں پھر بھی ڈر جاتے کہ کون آیا ہے کہیں سے آیا ہے زبان اس کی انوکھی ہے حالانکہ حضور وہاں کے تھے یا نہیں تھے جانتے تھے حضور کو تیسرا معنی مرتفع ہے کہ حضور کسی دوسرے ملک سے نہیں آئے غیر زبان نہیں ہے جانتے ہو عملہ یا رکھو یا نئی پہچانا انہوں نے اپنے رسول کو پس واسطے اس کے انکار کرنے والے ہیں یا اس کو اجنبی سمجھنے والے ہیں امجنون بھی جنا یہ چوتھا معنی بھی مرتفے ہے یا کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے بظاہر تو مجنون کہا لیکن سوچ سمجھ کے بعد پتہ چل گیا کہ مجنون نہیں بل جا ہوں بل حق یہ کتنی معنی مرتفع تھے جی چار پانچواں آگے آئے گا بل جا ہوں بل حق یہ مک ایمان نمبر ایک موانے مرتبے ہیں اور مقتضی ایمان بھی پائے جاتے ہیں پہلا مقتضی کیا ہے بلکہ لے آیا ان کے پاس حق بات تو حق بات کا تغزا کیا ہے وہ مانا جائے نا اور اکثر ان کے حق کو نہ پسند کرتے ہیں اور غریب تبا کرتا حق ان کی خواہشات کے جیسے ان کے خواہشات ہیں قرآن بھی ویسے آتا تو البتہ فاسز ہو جاتے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے کام نہ چلتا حق اور باتل اکٹھے نہیں ہو سکتے بل عطنا ہوں بے ذکر ہم یہ مختی نمبر دو ہے پہلا مقتدی یہ تھا کہ قرآن پاک حق ہے دوسرا مقتدی یہ ہے کہ قرآن پاک میں ان کے لیے نصیحت ہے قرآن میں ان کے لیے کیا ہے نصیحت بل کے لائے ہیں ان کے پاس نصیحہ تو ان کے بس وہ اپنی نسیح سے اراض کرنے والے ہیں ام سال وم خر یہ پانچواں معنی مرتفع ہے کہ نمبر پانچ لکھ لو پانچواں معنی بھی مرتفع ہے وہ کیا ہے کہ ہضور ان سے کوئی معاوضہ لیتے تھے یہ اعتراض کریں کہ حضور ہمارے اوپر ٹکس رکھتے ہیں یا موجود کی طرح فیس لیتے ہیں بھاری فیس تو حضور فیس بھی نہیں لیتے معاوضہ بھی نہیں لیتے یہ معنی مرتفع ہے یا سوال کرتے ہیں آپ ان سے کوئی معاوضے کا نمبر پانچ پر معاوضہ رب تیرے کا بہتر ہے اور وہ بہترین ہے رشک دینے والوں کا وائن کا لتا <لَتَدُوهُم> یہ مقتضی ہے جی پہلے مقتضی کتنے تھے یہ تیسرا مقتضی ہے اور بے شک آپ تو بلاتے ان کو سراط مستقیم کی طرف آپ دیکھو جی پانچ مانے مرتفے اور تین مقتضی موجود تین مقتضی کیا ہے موجود تو ان کو ایمان لانا چاہیے یا نہ لانا چاہیے جی. لیکن یہ حال ہے وہ ان لذین خلاصہ حالات مشرقین ضدی ہے بے شک جو لوگ نہیں مانتے آخرت کو, وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں یہ حالات مشرقین کا خلاصہ ہے ولاحم ناحم بیان اناد ان کی زد و اناد کا بیان اور اگر رحم کریں ان پہ اور کھول دیں وہ تکلیف جو ان کو ہے اب کہ وغیرہ آیا تھا لا لجو البتہ ڈٹ جائیں گے اپنی سرکشی کے اندار کہ حیران پھریں گے والا کا داخنہ ہوں بالآب بیان شاہد چنانچہ شاہدی بیان کر دیا گئے پہلے عذاب آیا ان پہ لیکن نہیں سمجھے نہ عذاب سے سمجھتے ہیں نہ عذاب کے ختم ہونے سے سمجھتے ہیں اور یقینی بات ہے کہ پکڑا ہم نے ان کو ساتھ عذاب آ دیا کے اس عذاب کے نیچے کا لکھو یہ بیماری وغیرہ پریشانیاں کاج سال تو مستکالو نہ تو دبے بس نہ تواز ہوتی ہے اپنے رب کے لیے اور نہ دل سے گر گڑ گڑائے اطاض فتح یہاں تک کہ جب کھول دیں گے ہم ان کے اوپر دروازہ صاحب عذاب سخت کا یہ عذاب ہوگا فوکل آدت پہلے عذاب آدھی بھیجے نہ سمجھے اب عذاب کون سا بھیجیں گے فوقل آدت آسمان سے پتھر برسیں غرق ہو جائیں زلزلہ آ جائیں عذاب کا دروازہ کھولیں گے عذاب سخت کا تو اچانک وہ نامید ہونے والے ہوں گے واہ یہ میرے عزیز اس صورت کا دوسرا حصہ شروع ہے اب پہلا حصہ ختم ہوا دوسرا حصہ دلی لکلی نمبر ایک کوئی وہ ذات ہے جس نے پیدا کے آواز سے تمہارے کانوں کو آنکھوں کو دل کو بہت کم شکر کرتے ہو آسان ہے وہی وہ ذات ہے جس نے پھیلایا تم کو زمین کے اندر اور اس کی طرف کھٹے کیے جاؤ گے وہی وہ ذات ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے اور اس کے اختیار میں ہے رات اور دن کی تبدیلی کیا پہ نہیں سمجھتے تم بالکالو شکو ہے مشرقین بالکہ کہتے ہیں مشرق مثل اس کے, کے پہلے لوگوں نے کہا کیا کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی ہڈیاں کیا ہم یقیناً اٹھائے جائیں گے البتہ کی وعدہ دیے کہ ہم اس کا اور ہمارے باپ دادا پہلے سے نہیں یہ جی مگر بے سند باتیں پہلے لوگوں کی خلاصہ کیا کہ کس کے من ہیں جی باس کے قیامت کے منکر ہیں رہیں پلے منل پل دلیل اکلی جی دلیل اکلی ترافی نمبر دو آپ فرما دی دیئے کس کے ملک میں ہیں زمینیں اور جو کچھ ان کے اندر ہے اگر ہو تم جانتے ان ہے کہیں گے اللہ کے لیے اعتراف کیا نا آپ فرما دیجئے کہ کیا پس نہیں سمجھتے تم آگے دلیل کے لیے اطرافی ہی نمبر کتنی آپ فرما دیجئے کون رب ہے سات آسمانوں کا اور رب ہے عرش بڑے کا للہ آپ فرما دیجیے کیا پس نہیں ڈرتے تم شرک اسے کولممبیا دیہی دلیل راوی نمبر اتنی دی جو کون ذات ہے جس کے قبضے قدرت میں ہیں اختیارات ہر چیز کے اور وہ پناہ دیتا ہے دوسروں کو اور نہیں پناہ دی جاتی اس کے مقابلے کسی کو اس کے مقابلے کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی کوئی دوسرا کوئی نہیں پناہ دینے والا اگر ہو تو جانتے سید اللہ آپ فرما دیجیے پھر کیا کیوں کر جادو کیے جاتے ہو بال تعین بل زجر ہے بلکہ لائے ہیں ان کے پاس حقبات اور بے شک وہ جھوٹے ہیں شر کر کے وہ کس کیسے جھوٹ بولتے ہیں آگے آ رہا ہے متا خز اللہ غلط نہیں بنایا اللہ نے اولاد کو اور نہیں ساتھ اس کے کوئی اور معبود شریک عز اللہ ظاہبہ دلیل عادی اس دعوے کے ابتال کے لیے دلیل عادی ہے وہ کہتے تھے نا کہ اللہ کی اولاد ہے خدا کے شریک ہیں پر میں نہ اولاد ہے نہ شریک ہے وہ کیوں عام طور پہ عادت یہ ہے کہ جو برابر کے ہوتے ہیں نا سردار یا بادشاہ تو ایک دوسرے سے لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے جی اب یہاں کیا ہوگا ہزار آدمی ہوگا ایک معبود کی مخلوق دوسرا ہزار آدمی ہوگا دوسرے خدا کی مخلوق تو آپس میں لڑ بھیڑ کے وہ کچھ اس کی مخلوق کو لے جائے گا یہ اس کی مخلوق کو لے جائے گا تو مزے ہوں گے تو لڑائی جھگڑے میں فساد ہو گئے نہیں یہی ہے دیکھو جی یہ دلیل آدھی اگر یہ بات ہوتی شرکت کی تو اس وقت البتہ تقسیم کر لیتا ہر مابود اپنی مخلوق کو سمجھے تو مخلوق ایک خالق کی ہوتی یا مختلف خالق ہوتے ایک تو مخلوق کو تقسیم کر لیتے ہزاروں ہزاروں ہزاروں پھر تقسیم کے بعد لڑتے یا نہ لڑتے ایک دوسرے کے ساتھ بالا اللہ اور البتہ لڑائی کرتا باز ان کا اوپر باز کے حملہ کرتے سبحان اللہ خلاصہ یہ ہے کہ پاک اللہ اسے کے بیان کرتے ہیں وہ عالم الغ و ہے بلند ہے ان معبودوں سے جن کو شہید ٹھہراتے ہیں قرب قر اماطور یعنی تلقین دعا, تلقین دعا تلقین دعا بھی ہے تخویف دنیاوی بھی ہے آپ فرما دیجیے اللہ خود تلقین کر رہے دعا کی اے میرے رب اگر دکھائے تو مجھ کو وہ عذاب جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں تو اے میرے پروردگار دگار بس نہ کرنا تو مجھ کو قوم ظالمین میں ایسے نہ ہو کہ مجھے بھی شریک کر دیں کس کے اندر عذاب کے اندر بات ہی سمجھ مجھے نجات دے دینا اگر مجھے ان کا عذاب دکھائیں تو مجھے نجات دینا آگے اللہ خود فرماتے ہیں کہ انا لکا درون کے بعد کس کا منع کرو گے یہ خبر ہے انا کی اور بے شک ملبتہ قادر ہیں اوپر اس کے کہ دکھائیں تو اس کو وہ عذاب جس کا ان کو وعدہ دیتے ہیں تو عذاب لانے پہ قادر ہیں رہیں چاہیں تو آپ کی زندگی میں آپ کو دکھا دیں چاہے تو بعد میں لیکن اب یہ ہے کہ آپ تب تبلیغ کرتے رہیں یہ بد زبانی کریں غلط طریقہ اختیار کریں آپ ان کے مقابلے میں آسن طریقے پہ تبلیغ کریں طریقے تبلیغ دفا کر اس طریقے کے کہ وہ بہتر ہے ان کی برئی کو سیاح کفار ملت کی برئی کو. کو وہ بدزبانی زبانی کریں تکلیف دیں ہم خوب جانتے ہیں ساتھ اس کے, کے بیان کرتے ہیں تیرے خلاف بکربے علاج غصہ اگر کبھی آپ کو غصہ آ جائے تو غصہ شیطان دلواتا ہے تو آپ اللہ کی پناہ مانگیں شیطان سے علاج اور کہ تے میرے رب پناہ پکڑتا ہوں ساتھ تیرے شیطانی وساوے سے اور پناہ پکڑتا ہوں ساتھ تیرے اے میرے رب اس سے کہ حاضر ہوں میرے پاس اے میرے عزیز یہ باز بچے لے آتے ہیں کہتے ہیں ان کو جن ہیں بھوت ہیں شہر ہے تو یہ دعا پڑھ کے دم کر دیا کریں یہ کل کا لال چھوڑ دیں رب آؤز و بے کا مینہ مزاحتی شیاتی و, و بے کا رب آئیں یا یہ جنات کے لیے پڑھ دیا کریں اور دم کیا کریں حتا ایزا جا اہدہم الموت فرمایا اب تو یہ غفلت میں ہے کفار کس میں ہیں غفلت جہالت مخالفت یہاں تک کہ جب آتی ہے ایک ان کے کو موت یہ تخویف ہے ہے آتی ہے کہ ان کی ان کو موت تو کیا کہتا ہے ربر جو میرے رب لوٹاؤ مجھ کو دنیا کی طرف اے برزہ کے حالات دیکھتا ہے آزاد لال لی تا میں عمل کروں نیک بیچ اس دنیا کو جس کو میں چھوڑ آیا کلّا اللہ کی طرف سے رد ہوتا ہے مطالبے کا کلّا کے نیچے کو رد ہے مطالبہ ہرگز نہیں لوٹ نہیں سکتا تو انہا کالمتون بے شک یہ بات ہوگی وہ کہے گا اس کو لیکن واپس آ سکے گا کیونکہ جو مرتا ہے کس جہان میں پہنچ جاتا عالم برزخ میں اور برزہ ایک پردہ ہے جو عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان ہے دیکھو جی بے شک یہ بات ہوگی وہ کہنے والا ہوگا لیکن پوری نہ ہوگی کیوں کہ ان کے آگے ایک برزہ کا پردہ ہے اللہ یومون قیامت تک اٹھائے جائیں گے لیکن فائدہ نوفافی سور اب برزخ کے بعد کس کا بیان ہے جی انجام اخری قیامت پس جب پھونکا جائے گا سور کے اندر تو پس نہ ہوں گے رشتے ناتے ان کے درمیان کوئی فائدہ نہیں دیں گے اس دن بلائے سالوں اور نہ کوئی ایک دوسرے کو پوچھ پاچھ کریں گے وہ منسا قلت انجام مو منی پر وہ شخص کے بھاری ہوں گے اعمال اس کے یا پلے اس کے دونوں مانے پڑ چکے ہو پر یہی لوگ کامیاب ہوں گے آگے انجام کفا اور وہ شخص کے ہلکے ہوں گے آمال یا پلے پر یہی وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے یہ پلے خالی سے مراد یا بالکل خالی کیا یعنی ان کے اندر ایمان بھی نہیں ہوگا یہ خیال کرنا ایمان بھی نہیں ہوگا تب میں ہمیشہ رہیں گے باقی رہ جو مومن ہیں اور گناہ ہیں تو ان کے ایمان کا وزن ہوگا یا نہیں تو بالکل خالی ہوں گے پلے تو نہ کو وزن ہوگا نا تلفا وجوہ النار جلا دے گی ان کے منہ کو آ جلا دے گی ان کے منہ کو آ اور وہ اس کے اندر بد شکل ہوں گے کالے ہوں میں بد شکل آگے یو کال مقدر ہے ان کو کہا جائے گا کیا نہ ت تھیں میری پڑھی جاتی تمہارے اوپر پس تھے تم ان کو جٹلاتے کالو اقرار جرم کہیں گے اے ہمارے رب غالب ہو گی ہمارے اوپر ہماری بد بختی اور واقعی ہم قوم گمراہ تھے بھائی اقرار جرم ہوا نہیں رب بنا اخرجنا درخواست اخراج اخراج کی درخواست کر کے اے ہمارے پر نکالو ہم کو اس سے بس اگر ہم لوٹیں تو ہم ظالم <laughs> اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک سعفی ہا جخ مارو اس کے اندر ایک سعود جخ مارو جلیل ہو جاؤ اردو میں بھی جخ کہتے ہیں جخ مارو اس جہنم کے اندر میرے ساتھ بات نہ کرو ان کان فریقون سبب عذاب تمہیں عذاب کیوں مل رہا ہے اس لیے کہ تھا ایک گرو میرے بندوں میں سے وہ کہتے تھے ربنا آ فخرنا ورحمنا وان پیر راہ <الراحمن> کیا دعا مانگتے تھے اچھی لیکن تم مذاقیں کرتے تھے ان کے ساتھ بس بنا لیا تھا تم نے ان کو مذاق کیا ہوا کتنی مذاقیں کی تم نے اس مذاق نے تمہیں میری یاد ہی بھلا دی اس مذاق نے تمہیں میری یاد میری توحید بھلا دی یہاں تک کہ بھلوا دیا ان کی مذاق نے تم کو میری یاد اور تھے تم ان سے ہنستے موم کو دیکھتے ہنستے کہ دہشت گرد جا رہا ہے داڑھی والا جا رہا ہے بے شک میں نے بدلا دیا ان کو آج کے دن بس سب اب اس کے صبر کیا انہوں نے انہم ہم الفائزون بدلا یہ ہے کہ بے شک وہ کامیاب ہونے والے ہیں کالا کم لبستم شدہ ہال قیامت قیامت کی حال نہ کتنی سخت ہوگی کہ اللہ فرمائیں گے وہ مجرمو کتنی ٹھہرے تھے تم زمین کے اندر عدد سالوں کے تو کہ مجرم ٹھہرے تھے ہم ایک دن یا کچھ دن پر سوال کر اے اللہ ملائکہ کا سے آدین سے مراد کون ہے شمار کرنے والے ملیکا کالا فیصلہ خدا بندی اللہ فرمائیں گے نہ ٹھہرے تم مگر تھوڑی مدت کاش کے تم اس وقت جانتے دنیا کے اندر جانتے کہ دنیا پانی ہے آفا حسف تم زجر کیا پس گمان کیا تم نے کہ انما خلق نا کم کہ آ کے سوائے اس کی پیدا کیا ہم نے تم کو خالی از حکمت ابس منا بے فائدہ خالی از حکمت اور بے شک تم ہماری طرف نہ لوٹائے جاؤ گے پتال اللہ الملک الحق یہ سمرا ہے جی سمرا جمی دلائل پس علی شان ہے اللہ جو بادشاہ برحق نہیں کوئی معبود مگر وہی مالک ہے عرش کریم کا وہ من یاد ہو تخویف اور جو پکارتا ہے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو نہیں کوئی دلیل واسطے اس کے ساتھ اس کے یقین جانئے کہ حساب اس کا نزدیک رب اس کے ہے تا کی ہے ان نہ ہوتا کہ یہ ہے کہ نہیں کامیاب ہوں گے کیا کافر قیامت کے دن یہ ان کے لیے تخویف وخروی یا انجام بھی ہے آگے بھی تلقین دعا ہے اور کہے تو اے اللہ بخش اور رحم کر ہر حالات میں مجھ پہ بخش اور رحم کر ہر حالات میں مجھ پہ اور تو ہے خیر و راہ میر سب مہربانوں سے بڑا مہربان تو ہی ہے اسلام ڈاٹ کام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 یا صاحب لقدر ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام